دوستو رمضان کا ایسا مہینہ ہے جب اس میں روحانیت ترقی کرتی ہے اور ختم کی پوری محنت جو آپ لوگوں نے اٹھائی مشقت لوگوں نے پڑھا سنا اس کے بعد دن درم ہوتے ہیں تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جن کی بات کر دی جائے تو آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس موقع سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں زیادہ تر ہمارا یہ پروگرام احتکام والوں کے لیے ہوتا ہے ایس ٹی ایس میں کوئی اگر خوشی سے لے تو لمبا وقت اس میں رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو جہانوں میں کامیاب کرنا چاہا ہے انسان کی زیادہ ضرورتیں آخرت کی ہیں آخرت کی بھوک پیاس آخرت کی عزت ذلت اور آخرت کی سہولت اور سختی یہ اثر وہاں ہے اصل چیز کی اثر اور حقیقت وہاں پر ہے اور دنیا کی آرزی زندگی دی ہے یہاں آرزی ضرورتیں رکھی ہیں جو اس بدن کے باقی رکھنے کے لیے مقرر کی گئی تھی تو وہ بھی ایک آزمائش کی انسان پر ورنہ اللہ چاہتا تو اس کے بحث سے عبادت کرواتا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑتی کھانے پینے کی مکان کی بیاہ شادی کی حفاظت کی علاج کی کسی چیز کی ضرورت اس کو نہ پڑتی کتنے جانور اللہ کے انسان سے زیادہ باقی مخلوقات زمین پر رہ رہی ہے اور کسی کا کوئی کسی کی کوئی دکان نہیں ہے کسی کا کوئی کھیت نہیں ہے کسی کی کوئی روزی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو پال رہا ہے ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو صرف میں انسان کو جی ضرورت مند بنایا تو اس میں اس کی ازمائش تھی کہ آیا یہ اس ضرورت کو میرے احکامات کی روشنی میں پورا کرتا ہے یا احکامات کو توڑ کر کرتا ہے تو انسان دو گروہ ہو جاتے ہیں ایک گروہ جس کا مقصد صرف اپنی ضرورتیں پوری کرنا ہو جاتا ہے خاج ایسے طریقے سے بھی ایک گروہ وہ جس کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر بھی کرتے ہیں اور اس میں مقصد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری کرنا اور اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے ایک دکاندار صبح جا کر بیٹھتا ہے یہ تو اس کی ہوتی ہے کس طرح جھوٹ بولوں گا اس طرح فریب دوں گا ایسا کہ اس طرح میں سے میں پیسے کماؤں گا اور پیسے میرے نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں گا پوچھو گیا تھا گا خریدنے کے لیے گیا تو ایک طرف بڑی عمر کا بیٹھا ہوا تھا آدمی ایک طرف لڑکا بیٹھا ہوا تھا تو لڑکے کو دھوکا دھر کم آیا کرتا ہے من سوا لیتے بھی, بھی اصول ہے پڑھانے بوڑھے لوگوں کا تو اس کے پاس میں گیا تو اس کے ایک مشتی پڑی ہوئی تھی جس سے جو کہ خراب ہو کر بو آنے کے قریب ہو گئی تھی اور دوسری جو تھی وہ ٹھیک تھی تو لڑکے کو طریقہ نہیں آتا تھا گاہ کو گھیرنے کا تو پاس بڑی عمر والا جو دوسری دکان والا بھی جو بیٹھا ہوا تھا تو اس کو وہاں سے کہہ رہا ہے اس کو میرے بارے میں خیال شاید کو ان کو نہیں آتی ہوگی تو وہاں سے کہہ رہا ہے کو کہ ایک بغیر بغیر, بغیر, بغیر کنڈے دی تو ایک کنڈے والی مطلب بدبودار جو ہے وہ بغیر کانٹے کیے مطلب سورپیش کو تم اس پوائنٹ کو اس کے سامنے بیان کرو گے کہ بغیر کانٹے کیے تاکہ بچ جائے نکل جائے مال کا بیٹھا استعمال کیوں مال کمایا اس سے کیونکہ مال اس سے ضرورت کو وابستہ کیا ہوا ہے تو ہی تو مال کو اللہ بنانا ہو گیا نا. کہ مال کو یاد میں بنایا تو وہی تو بات ہے جب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دے. کہ ایک تھان کو دکان پر عالمان امام ہوئی عالمانحمۃ اللہ نے علیہ نے بڑے سے بتایا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے تو جس بار گاہک آئے گا اس سام کو کوئی خریدنے لگا تھا یہ عیب بتا کر اس کو پھر سودا کرنا لڑکا نے عمر تھا اس کو خیال نہیں رہا اس نے عیب بتایا ہی سودا کر لیا اور بیچ دیا بوائے تم نے دیکھا تو وہ. دیکھا میں تو بھول گیا تھا بات اس دن کی ساری آمدنی خیرات کیے سوری امی خیرات کی کہ یہ آدمی ہمارے مال میں شامل نہ ہو جائے تو خیر یہ انسان کی آزمائش چیز کو ضرورت مند بنایا گیا اور ضرورتیں اس کی پورا کرنے کے اس کو محتاج بنایا گیا ورنہ اللہ چاہتا تو اس کو بغیر ضرورت ضرورتوں کا خود بندوبست کر دیتا ضائع اب یہ تو ایک عرضی ہے. اصل زندگی آخرت کی ہے اس میں کامیاب بنانے کا کہا ہوا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہو ورنہ اس کو امجیع... اس کے لیے ہم یاد مسلا بھیجے جاتے پھر انبیاء یا لمس اسلام تکلیفیں نہ اٹھاتے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ ایک دن میں ستر پیغمبروں کو بنی ساحل نے شہید کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہو جائے اپنی شفقت کے استحمت کے جو ایک انسان پر ہے اپنے لاڈلے اور پیارے ستر ویال مسلح کی شہادت کو برداشت کیا اور پھر ان کی ہدایت کا بندوبست فرمایا پھر ان کی طرف بیچنے کا مت تاکہ اس کو سمجھائیں اور ہر دور میں ہدایت کا نظام لکھی ہوئی شکل میں بصورت کتاب آتا رہا اور کو سمجھانا اس کو پھر نافذ کرنا اس کے لیے ہم دیال ہیں آتے رہے پھر صالحین نیک بندے ان کے اعتبار میں چلنے والے بادشاہ اور نیک بندے اور صالحین اور فرمانواتے رہے کہ جو ساتھ کو چلاتے رہے ہدایت کے نظام پر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں بندوبست فرمایا اور سب سے محتمی بشان چیز قرآن پاک کو نازل فرمایا کہ جو کتاب نہیں ہے سرح پانی، یہ اللہ کا کلام ہے تورات اللہ کی کتاب تھی اللہ کا کلام نہیں تھا زبور سارے صحیفے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تو تھیں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں اور کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اس لیے یہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا غالباً ہمیشہ سے ہے صفت جو ہے وہ ہمیشہ سے جو اللہ تبارک ومیشہ سے ہیں ہمیشہ باقی رہیں گی قائم ہے پنا ہونے والی نہیں ہے ختم ہونے والی نہیں ہے اور اتنا بڑا اعزاز انسان کو ملا ہے کہ جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اور نماز میں پڑھا جاتا ہے فاجر میں پڑھتا آدمی تو ملائی کا نازل ہو کر حسرت سے آ کر ساد کا منہ کو چونتے ہیں کیونکہ ملائکہ کو یہ اعزاز نہیں ملا ہے کہ وہ قرآن پڑھے ان کے اذکار ہیں نئے کلام پڑھنے کے اعزاز ملائکہ کو نہیں ملا عام طور پر سوائے جی برسام نے جو نازل کیا ہے تو اس لیے اس کے انوارات کو اور اس کو لینے کے لیے اور جہاں پڑھا جاتا ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں ختم قرآن والے دن ساٹھ ہزار ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور دعا کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں اور دعا پر آمین کہتے ہیں تو بہت بڑا اعزاز انسان کو ملا ہے تو اور پھر یہ آسمانی تعلیمات تھیں جو نازل ہوئی اس بات کے لیے کہ انسان کے دنیاوی اخروی اس کے انفرادی اجتماعی اس کے معاشی اس کے سیاسی اس کے سارے مسائل کو حل کر کے اس کو ایک مثالی معاشرہ بنا کر دے اور رحمت والی مملکت وجود میں لا کر دے اور ہدایت والا نظام چلا کر دے اور صلاح واشتی والا معاشرہ بنا کر دے تاکہ اس کی دنیا کی زندگی بھی سکھ والی اور رحمت والی ہو جائے اور اس کی آخرت والی زندگی بھی جو ہے وہ نجات والی اور وہ عافیت والی ہو جائے عام طور پر ہم بیان کرتے ہیں نا کہ ایسی تکلیفیں ہیں ایسی مشقتیں ایسے فاق ہے صابۂ اکرام نے کی ہے اور حضو اللہ نے کی ہے تو جو علماء محققین اور ماہرین شریعت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی بیان کریں جو کہ پانچ اور دس فیصد کے درمیان ہے یہ چیز اور سات نبے فیصد برکات کو بھی بیان کریں جو نزول قرآن کے بعد سمت کو ملی ہیں بال و دولت کی خراوانی اور زمینوں اور جائیدادوں کی بخت اور امن و امان اور اتنی بڑی بڑی حکومتیں اتنی بڑی بڑی جاگیریں اتنی بڑی بڑی راستیں اتنی بڑی بڑی بوتلیاں جو اسمت کو ملی ہیں کہ بائیس لاکھ مڑبہ بل خلافت جو ہے یہ عمر فاروق اور ضرور آزم کی ہوئی ہے اور چالیس لاکھ مربع بھیل جو ہے آسمان اور ضرور آزم کی ہوئی ہے اور پچاس قدر نا حضرت کچھ چالیس پچاس ان کے زمانے میں پھیلاؤ کم ہوا ہے تو ان کے فسادات بہت کھڑے ہوئے ہیں اور ساٹھ لاکھ مروا میر امیر معاویہ زیادہ آدمی کی ہوئی ہے اور اسی لاکھ مروا میل جو ہے بنو عباس کی ہے اردو رشید کی فرض ہے اسی لاکھ مروا میل حکومت ہے جب کیس میں جو ہے تو کچھ پانچ لاکھ مروا میل کی بنو میاں کی سپین کی حکومت ہے اور جو برکتیں اور جو رحمتیں ہوئی ہیں اور جو ہم امان سبحان اللہ اس کو ہم سوچ نہیں سکتے اس کی برکت سے ہوا ہے تعلیمات اسی طرح تر تازہ سبز و شاداب اور اپنے اس بھی حالت میں اس طرح باقی ہیں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے اور ہر سال اس کو اتراوی میں سنا کر اعلان کیا جاتا ہے یہ کتاب سنائی جا رہی ہے ساری مملکت اسلامیہ میں سنائی جا رہی ہے آ کر سنو اس کو اور دیکھو اس کو ٹیلی کرو سر جگہ کو کہ کس طرح اسی طرح ہے زبردیر کے ساتھ اور اس وقت کی دنیا میں حضری تعالیٰ وہ آسٹریلیا سے شروع ہوتا ہے ختم آسٹریلیا سے چلتا ہے آسٹریلیا میں ختم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے زمانے میں مان خان کے زمانے میں انگریزوں نے آسٹریلیا کے ٹینڈر کے کاروبار کے لیے افغانی اونٹوں کے ساتھ یہاں سے لیے اور کمپلسری شرط یہ تھی لازمی شرط تھی کہ بغیر شادی شدہ جائیں گے تو بڑا کہانیاں ہے اس کو اندازہ ہے کہ یہ چلا گیا پٹھان اگر سات بیوں کا اس نے پٹھان نسل وہاں پھیلائی ایمان والی کلمے والی تو یہ تو ہڑپ کر دیں گے سارا آسٹریلیا سے. تو یعنی وہاں گئے اور زمانے میں اور یہ پٹھان جو ہیں یہ اسلام تو عجیب چیز ہے ایسے اقبال نے نہیں کہا ہے کہ اسلام دنیا میں کمزور نہ تم سمجھنا کمزور نہ تم سمجھو یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے وہ شہر ہے کچہرا سے بھول گیا اسلام کو دنیا میں مسلم کو دنیا میں اس طرح کچھ ہے کمزور نہ تم سمجھو یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں تو با تیسری نسل ہے یہ تعذیب کا شکار ہو کر ختم ہو جایا کرتی ہے باوجود ہے کہ اس پٹھان نے وہاں عیسائی عورتوں سے شادی کی ہے تو بہ صاحب یہ کتابیہ کے نکاح میں بڑی حکمتیں ہیں ایسی نیو بھائی کہ کتابیہ کے نکاح کے ساتھ ان کی عصبت محفوظ ہوئی ہے آسٹریلیا کے مسلمانوں کی اور وہ نسل جو چلی ہے وہ مسلمان ہوئے اور ان کے جو آتے ہیں یہ ہم وہاں پر مکہ مکروا تھے تو اسی اسی سال کے بوڑھا ایک اٹھان آیا ہوا تھا تو وہ ہمارا وہاں پر راجیب المنان صاحب بیٹھتے ہیں وہاں پر مکہ اس میں اللہ شریف کے مسئلے حرام میں ہمارا خدا کے سے جیسے یہاں مرکز جیسے مرکز ہے جی سلسلے کا بارے تو وہ وہ آ بیٹھا ہوا تھا اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا ہوا تھا تو وہ ہمیں دکھا رہا تھا اپنے بیٹے کو کہ یہ پٹانا میں پاکستان سے واجب رحمان صاحب کو دکھا رہا تھا پھر وہ پوس کو پچھتواتی تھی پھر واجد صاحب بولتے تھے تو ان باتوں کو لکھتا تھا وہاں کے پاس اس پر کاپی میں جی تو خیر جی اللہ کی شان کی جماعتیں جب آسٹریلیا میں گئی وہاں اللہ نے ان کو موبا اسلام کی طرف اور وہاں آپس کھڑے ہیں سنا رہے آسٹریلیا سے شروع کریں پھر آیا انڈونیشیا سے ملائیشیا سے جی اور اس میں یہ کیا نام ہے اس کا شری لنکا میں آ جی پورا ہندوستان جی بنگلہ دیش جی پاکستان جی آگے افغانستان سے جائیں وہ انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا تک ختم کرے انگلینڈ میں اتنے پہلی سف افزوں کی ہوتی ہے اور لوگ منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ایک پارا دے دیں سبحان اللہ اور یہ چودہ سال سے ڈنکی کی چوٹ پڑا جا رہا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ آج اس کتاب کو پڑھا پڑھ کر سنایا جا رہا آج میں کوئی فرق آیا وہ تو دکھائیں تو اللہ احسان ہے ہم پری اب جو ہے دین قرآن جو ہے یہ آئین کی کتاب ہے لہذا اس میں چھ ہزار دو سو چونتیس شکے ہیں آیتیں تھے جو ہے نا چھ ہزار شکے ہیں اور اس کی تشریح کا اللہ نے امر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی سے ما نز کہ یہ جو نازل ہوا ہے تاکہ اس کو بیان کرے اور وہ بیان جو ہے ہمارے پاس کتنی آدیش ہیں جی سر آدیش کتنی ہے جی کل تعداد یاد ہے کسی کو سب نیلا صاحب نے تو کہا کہ ہم نے علم پڑھ لیا تھا بس اس کے بعد اب سارے بس ہاں جی یہ چھ لاکھ, چھے چھے لاکھ دو لاکھ حدیث کی آپ دل خالد صاحب واپس ہوا کرتے تھے تقریباً چھ لاکھ کے قریب ہیں تو یہ چھ ہزار دو سو چونتیس کی تشریح چھ لاکھ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس کی تشریح ہوتی ہے آئین کے تحت قانون بنتا ہے آئین کے آدیش کے, کے تحت قانون بنتا ہے اور پھر قانون کی جو ہے تو عدالتیں تشریح کرتی رہتی ہیں اس کے اتنے بڑے بڑے والیوم بنتے ہیں کہ کے قانون کا جو الہ آباد ہائی کورٹ کے وہ سہنا کئی کہ ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو وکیل حوالہ دیا کرتے ہیں تو وہ اتنے بڑے ڈر لگے ہوئے پھر لاہور ہائی کورٹ کے محنت اللہ تو فرانے کے, کے. تو تشریح ہوتی ہے اس کی یہ حادیث ہمارے پاس اور پھر جو ہے تو بینداز مانزل اور پھر آگے لال لاہون تفخروں پھر یہ بھی فکر کریں جو کہ فکا ہوا امت کی فکر جو احمد جو فکر کرے گی اس کو لما مجھ کریں گے وہ فکا کی فکر ہمارے پاس مدمو کرفل تعالی تعلیمات تو اتنی اس میں باریک بینی کے ساتھ تشریح ہوئی ہے کہ ایک ایک بات کی جب فقیر اور مفتی اور شوق حدیث تشریح کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ تم انگریزی والے اگر بیٹھو اس میں انگریزی تعلیم والے تو تمہیں پتہ چلے کہ دینی علوم کی کتنی گہرائی ہے اگر ہم چکر کھا جائیں کبھی کبھی ہم رحمتہ اللہ علیہ کو بلاتے تھے اور بولانے شبصر کسانی صاحب کو اور وہ پروفیسروں کے آگے بیان کیا کرتے ہیں تو توبہ ان کے دماغوں کو چکر دے دے دے کے دے دے کے خرابی نے سنیں چاہیے بھگ رام پتہ سنچیے علم ستا بھائی آنی. تو بور یہ بکے اور بیٹھ کر پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے آنی. کہ یہ علم اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ نے ان کو علم دیا تھا دور بصیرت دیا تھا سبحان اللہ تو اب یہ کہ یہ دین جو ہے یہ پانچ چھ ہیں عقائد عبادات معاملات جی? معا عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت پانچ سو گوڑ کی تشریح ہے نہیں وہ اپنے ایک دم موقع پر ہوتی ہے اب ایک دن تو ہوتا نہیں ہے آپ سارا سال آیا کریں ہمارے پاس تو ہم سارا سال چیز کو پکارتے رہتے ہیں اور دین کا دین تب پھیلے گا جب دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام ہو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے اس طریقے کے مطابق کام ہوگا تو تب دین پھیلے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ جو ہے وہ چھ شعبوں پر ہے دین پانچ شعبے ہے اور دین کا کام چھ شعبے ہے تصنیف و تعلیف درس و تدریس دعوت و تبلیغ بیت و تلقین قانون و آئین اور کتاب چھ شعبے ہیں چھ شعبہ میں جم کر کام کیا جائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نزول کے ساتھ ہی لکھنے والے لوگوں کو جمع کیا اور کاتدی نے وہی مقرر کیے تسلیم و تہذیب کے شعبہ آپ نے سب سے پہلے قائم فرمایا اور مدینہ منورہ کی بستی کے لوگوں کے لکھنے دکھانے کا بندوبست کیا بدل کے جو قیدی تھے جو پریہ نہیں دے سکتے تھے کائل میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ دس دس طلبا کی جمع لے کر اور ان کو جو ہے لکھنا سکھائیں ماہرین نفس یار کہتے ہیں کہ بہترین کلاس دس آدمیوں کی ہے پڑھانے کے لیے جہار یونیورسٹی میں دو ہمارے کالج میں دو دو ڈھائی ڈو سا کچھ ہو کر جدس بیٹھا ہوتا ہے سب ہوئی کی. کیونکہ دس کی جو ہے بہترین کلاس ہے اور سب سے بڑھ کر کلاس جو ہے وہ ہونی چاہیے ہاں جی زیادہ سے زیادہ چالیس آدمی کی ہونی چاہیے اور چالیس آدمیوں کی کلاس ہونی چاہیے اور چالیس منٹ کا جو ہے دورانی ہونا چاہیے پیریڈ ہونا چاہیے تاکہ ایک منٹ جو ہے ایک شاگرد پر استاد کی نگاہ پڑے جو بانس الفاظ نکلتے ہیں کان ان کو سنتے ہیں اور نگاہ سے وہ تاثیر آتی ہے جو سلم نے اس کے اندر پیدا کیے وہ جب تک ایک ایک منٹ شاگرد جہ نگاہ نہیں کھائے گا اس کے اندر علم کی تاثیر نہیں پیدا ہوگی اللہ یہ لکھنے کھانے کا بندوبست فرمایا اور اصحاب صفا کو بٹھا کر پڑھنے پڑھانے کا تو آئے پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ابھی سن رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں دوسرا اصحاب صابح کا شعبہ جو تھا وہ درس و تدریس کا تھا اور پھر جو ہے خاص خاص آدمیوں کو خاص مجلس میں جواب بلاتے تھے تو احسار و روزے روحانیت اور تصوفی بیان فرماتے تھے ان کی استعداد اور سمجھ سکیں اس کو اور پھر جو ہے تو اس کے لیے اس کا پھیلانا ہے کن لوگوں میں سے تیار کر کے اور ان کے گروہ در گروہ ان کو باہر بھیجتے تھے تاکہ یہ ان تعلیمات کو پھیلائیں دن کو جا کر بولے لوگوں کے سامنے اس کی دعوت ہیں اور علاقوں میں جائیں اور پھیلے اور جگہ جگہ اور خاص خاص خاص لوگوں کو آپ نے جمع کر کے ذکر کروایا بھائی جیسے ذکر کروائی آپ نے تو وہ بہ کی روایت ہے کون سی روایت ہے جب پیدا سے پڑھا کرتے ہیں ساتھی خاطر یاد رکھو جی جی جس کے وہ تشریف میں آئیے سباہت الفکر کتاب کسی مست دیہ مست کر جمع کیا لوگوں کو پھر کا دروازہ بند کروا آج نے بھی تو کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہاتھ کڑا کروا سر میں آپ نے فرمایا تمہیں شارت ہو تمہاری مغفرت ہو تم نے کے ذکر کروایا طور پر اجتماعی طور پر ذکر کروایا آخر. تو یہ یعنی سو بہ ہیں دین. عزیز کے بعد یہ بے تو تلقین بیت کیلئے کی جائے کتنی قسمیں ہیں جی بیت ایمان جب آدمی ایمان قبول کرتا تھا تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا بیت جہاد سلحیہ میں جیسے بیعت کی کہ ہم مرنے تک لڑیں گے اور بیعت تکوا جو مسلمان سے لی جائے گی صاحب نے پڑھا نا یا نکاح یہ نہ کہا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت ہونے کے لیے کس کے آپ بیت کریں گے نے کہا اللہ بل شیم ولاکن ولا شرک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گی کریں گی الاد کو قتل نہیں کریں گی ولا اور آگے کیا ہے سے اپنی ولا یاسین کا معاشیت نہیں کریں گی ساری یہ بیعت ہے تکواسی جو کہ قرآن کی آج سے ثابت ہے اور جناب رسول اللہ کی سے ثابت ہے تو یہ بیٹھ کے سلاسل ہوئے آپ کے دین کا کام کرنے کا جو ہے یہ تیسرا شعبہ ہوا اور پھر جو ہے قانون و عن کی بلاتری ہو سیاست کا شعبہ ہے بیدار مغز علماء اسرام سیاست کے میدان میں موجود رہیں گے اگر نہیں ہوں گے تو یہ دنیا دار اس شعبے سے شریعت کی بنیادوں کو اٹھا دیں گے ختم کر دیں گے. اور پھر جو ہے کتاب کتاب کا شعبہ کہ ضرورت پڑے تو لڑنے کے لیے تیار فوجیں تو ساری کو فوج رکھنی چاہیے عید الحمد ستار کے رسوا ہونا چاہیے ساری چیزیں ہونی چاہیے توبہ توبہ با تو جس دن سرفی نے کہا تھا نا کہ پیٹ کارڈ کے اسلے بنائے روٹی ہو اور یہ ہو توبہ بات ٹیلی وقت تقریر کرا تھا ہمیں اسی دن پتہ چل گیا تھا ذریعہ ہونے والا ہم تو پیٹ پر پتھر پالیں گے گاس کھائیں گے ہم رکھیں تاکہ کفر کی مغز مغز اور دماغ سے کھانے پڑ رہے ہیں اور یہ بھی رحمت اللہ کی تو گا کے اس اسلیہ رکھو تاکہ آگے بڑھ کر جان کیا بنے دوبارہ ہاتھوں سے ختم ہو کر کہ قتال کی نوبت نہ آئے یہی بھی ایک رحم ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ایک ترو سے اللہ کا کپار تھا کیسے ان ان روب ڈالا تالا جائے اے تو ہے کیسے روب ڈالے ہیبت تاری ہو تاکہ آگے بڑھ کر لڑنے کے لیے نہ آئے کہ لڑنے کو اس بچنے کے لیے اس چیز کو کیا جائے ہاں جی تو جب کارگل کا مسئلہ ہوا تو ہمارے چل میں یہ بات وارد ہوئی کہ چلو پانچ سال گزار لے اگلے پانچ سال جو اس کو دینے کا نے کا ہوا تھا وہ چلے گئے پھر کسی آدمی نے کہا کہ وہ کارگل میں تو انہوں نے ہوائی اور جو تھا یہ فنسا کہتے ہیں تو اب تو اب کا تو کا قبر اٹھایا ہے اور ہندوستان کو انہوں نے موقع دیا کہڑھ کر مجاہدین کو قتل کر تو میں نے بکرا کرتے کہ مار رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے اے ایک جب نیر تجھے اس کو اگر نہیں پتا تھا ہاں جی کیا مشرف ہے اگر نہیں پتا تو, تو سمجھ رہا اس بات کو تو نے کیوں کیا ایسا؟ تو وقت آگے بڑھ گا سو کبھی نکل رہا تھا کہ گدر پر چڑھ کر لا کر خیر اس غلطی کا خومیاز ہے شاید اس کو بھی بھگتنا پڑے گا اپنا وقت آنے پر جب بھی ہو سال ہو دو سال ہو جب بھی ہوملکاتوں کا یہ حال ہو جائے کہ فوجیں ان کی جو ہیں وہ اگر ہو جائیں کفار کے رحم مکرم پر ہو جائیں اور ان کی پلاننگ پر ان کے منصوبوں پر آ جائیں تو پھر اللہ کا نام لے کر عوام جو ہیں وہ سینہ سبق رکھ کر کھڑے ہو جائیں اس سب افغانستان میں اس افغانستان میں سیاست میں سر نہیں لیا تھا مودی صاحب افغانستان پکاوڑ کے فرض ویل تو محکم تھے تو بڑے بڑے خبر ہے کہ خانستان میں سے پھرنا تھا اور سا الما کو کہنا تھا کہ تم پر ایک آگ آنے والی ہے اور تم کھڑے ہوگا اس وقت پر بندوبست پر پر کر لوگ اس میں لمائی کر گروہ کھڑا نہیں تھا بعد اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھا رہے تھے دو سو تزیس کا شعبہ کچھ گزارا چل رہا تھا لیکن ہم بیداری نہیں تھی کہ دیکھیں گے پیش میں کیا ہو رہا ہے اور کل صبح ہونے ضبح ہو جائیں گے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو بس وقت جہاد کا جب تقاضا آ جاتا ہے اس وقت یہ کہا کہ یا یادینامن مالکم ذاتی الرکم الفروفی صبی اللہ کل صب ال حیات الدنیا اور مام متا الدنیا اللہ تلیف اللہ تنفر علیمن رکھ ہاں جی کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں آ جاتے کہ اللہ کے رستے میں نکلو اور تم بوجل ہوگا زمین کی طرف زمین تمہیں پکڑ لیتی ہے کیا تم دنیا کی زندگی اس سے اس سے راضی ہو گئے ہو جس وقت جہاد کا تقاضا آ جاتا ہے کتاب کا اور کھڑے ہو کر مسلمان کتاب نہیں کرتا پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی عورتوں کے اس کے سامنے آنکھوں کھڑا بےغذ کیا جاتا ہے اور یہ پھر کچھ نہیں کر سکتا اور غلطی وہاں ہوئی ہوتی ہے کہ ہتال کے بعد کھڑا نہیں ہوتا توبہ وہ بات ساتھی وہ ذہن کمزور ہوتا ہے اور میں اس کا میرا بہت سخت بات کرنے کو دل چاہ رہا برداشت نہیں کر سکتا جس وقت کے بغداد کو لے رہا تھا پلاکو تو کے سوفیاں جگہ جگہ ان کی ذکر بازار سے لگی ہوئی تھی لیکن کتاب اور جہاز سے دبرا ہو گئے لہٰذا ان پر اٹھا تو خیر یہ چھ کے چھ شعبے ساری عمر ہر وقت زندہ رکھنا ہوں گے تب دین کی باہر آئے گی اور اس کے مفادات سے تو اور میں پھر مستفید ہوں گے ہاں جی تب مستفید ہوں گے اور ایک وقت میں ایک آدمی ایک ہی شعبے کو چلا سکے گا ہر شعبے میں نہیں گھسیٹا جا سکتا ہاں جی ایک شور والا دوسرے شوہر والے کی قدر کرے گا اس سے محبت کرے گا دعا کرے گا اس کے لیے اور جتنی تائید ہو سکی سکے اس اسے کرے گا آرام میری طرف بےقوفہ ہو کہے گا میں تو دن کا کام کرتا ہوں ایسے ہی لگا شیتانی آئے تھے ساری امت پر فرض ذہن ہو گیا تھا کہ اس کے جواب میں اس کے دانشور کتاب لکھیں بہت زمانے میں جس زمانے میں کہ ہندوستان پر ریز پورا چھا گیا تھا تو انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو علمی میدان میں شکست دے کر ان کے مذہب کو ختم کریں تب ان کا خاتمہ ہوگا تو بڑے دانشور نے بلایا پادری فنڈر کی سرکردگی میں انہوں نے کام شروع کیا تو اس بات سلامت اسمانیہ باقی تھی اس سے سرپرستی کی اور ہندوستان سے مولایا رحمت اللہ کلامی صاحب گئے اور انہوں نے پادری فنڈر کے ساتھ پر مناظرہ کیا اور اس کو لاجواب کیا اظہار الحق کو مناظرہ اظہار الحق کتابی شکل میں موجود ہے فریضہ اعزاز دیا احمد اللہ کانوی صاحب کو کہ اتنا بڑا مال وقف کیا اس کے لیے شہرت النسا کسی حراست کی وہ تھی وہ والی عورت تھی تو بس امت نے اپنے مال کو نشاور کیا علم ہے جب علم نے غیرت کی نے مال اپنا پیچ نہیں کیا ہے اتنا بڑا مال اس کے لیے ان, کو ان, کو ان کے لیے وقف کیا تو نے کہا اس مال کو میں نے نہیں لینا ہے مکہ مکرما مدرسے سولتیا بنایا جو آج تک ہندوستان کے لوگ حج پر جاتے ان کی خدمت کر رہا ہے تو نے کہا اسی کے نام پر میں مدرسہ بناؤں گا سولت النساء کے نام پر سولتیا ہوگا اور وہ چل رہا ہے جی اللہ کے سامنے سے چل رہا ہے بہت بڑا مرکز ہے سبحان اللہ جی. تو خیر یعنی یہ یہ شوبا جس میں کام کرنا ہوتا ہے اور بیدار بھی ہوتا ہے کہ لٹریچر کلاسز ہے تو بھائی نہیں میں اور آپ یہ کریں کیا انسان پڑھے لکھے لوگ اور درج پر آدمی جو ہوتا ہے وہ تقریر سے اور تیرے ملنے بلانے سے سب نہیں لیا کرتا وہ کتاب سے اثر لیا کرتا ہے خود اپنی دانشوری سے کتاب کو دیکھ کر فیصلے کیا کرتا ہے تو اس پر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ دنیا میں فری کے میدان میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے اس کے یہ فیروز سنگ والوں نے چھوٹے کتاب کا ایک سلسلہ شروع کیا سو سو سوے کے چھوٹے سائز کی کتاب جو لکھتے تھے بڑی ایسی اچھی کتابیں آ رہی تھیں جس میں کیا ایک دفعہ کتاب آئی ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کی سہنے آئی اس کو میں نے دیکھا تو اس میں بالکل قادیانی کی کی تائید کے مضمون تھے کہ ابن ابنربی جو ہے وہ نبی کے آنے کے قائل ہیں یا اللہ عرض مولانا صاحب زندہ تھے میں وہ کتاب لے کر ان کے پاس گیا میں نے کہا یہ تو ابنربی کے سوانے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ نبوت کے ختم نبوت کے ایسے قائل نہیں ہے جیسے کہ یہ وہ کوئی نبی نہیں آئے گا بعد میں تو اس کے مرتبی کے ختم کے قائل ہیں مکانی کے اور زمانی کے نہیں ہیں اس میں اصل بات لکھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کتاب مجھے دے دو کیونکہ فیروز سنگ والے جو تھے یہ اگر ہمارے صاحب کی میں سے اس صاحب کے سلسلے میں بیٹھ کے ان سے کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی تھے ابھی بھی آرسال آتے ہیں کوئی کتابوں میں بھیجا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کہوں گا کہ ان میں کیسے شائع کرائیے یہ کتاب عمر کو گمراہ کرنے کے لیے مدارس ہے دوسرا چوبا مدارس ہیں جی. اگر مدارس نہیں ہوں گے تو صحیح المار نہیں آئیں گے اور صحیح علماء نہ آئیں تو میں دنیا جہاں نے پھر پھر ان علاقوں میں گزرا ہوا ہوں جن میں علماء رام نہیں تھے مدارس نہیں تھے تو ان علاقوں لوگوں کے آپس میں اختلافات جھگڑے اور قتل بقاتلوں کو تو ایک طرف رکھے ان کی دینی اور روحانی حالت کا جو بگاڑ تو وہ جب ہندوستان کی تاریخ چلی نا شدھی اور کہ ہندو نے کہا کہ اتنے مسلمان تھوڑے سے تمہارے پاس آئے ہیں اور ان کو ہندو نہیں بنا سکے شدھ اور سنگن کی تاریخیں چلائی انہوں نے ہندو اس تاریخ کے نتیجے میں وہ لوگ ہندو ہوئے ہیں جہاں ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھایا جاتا تھا اس علاقے میں اگر ناظرے کا مدرسہ بھی تھا اور یاد میں ناظرہ پڑھا رہا تھا قرآن کا اس علاقے کے لوگ ہندو نہیں ہو سکے اس علاقے میں اگر قتل مقابلے کرنے میں لگے ہوئے ہوں نا زندگی ان کی ترخ ہو گئی ہو وقت میں گزر رہا ہو تو اگر وہ آئے کہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کریں ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے ہاں ایک دار ووم بناؤ مدرسہ بناؤ اپنے یہاں ہائے تجویز گی چونوائے ایک استاد ہو جائے پچیس تیس تلبا اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہے تو تمہارے علاقے میں برکت آئے گی تمہاری میں برکت آئے گی اور تم دیکھو گے کہ چند سالوں کے بعد تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اور میں تو تلقین کا شعبہ نہیں ہوگا تو دل کے اندر سے گندگیوں کا دور ہونا صفائی آنا اور روحانیت کا ترقی کرنا اور دل میں سوز و ودار پیدا ہونا اللہ کا تعلق پیدا ہونا یہ گہرائی جو دین کی ہے یہ وجود میں نہیں آئے گی ٹھیک آ رہ جائے گا دینا ہاں مال کے بچے یہ تو نہ پوچھن خرکا پوشوں کی ارادت ہو تو پھر دیکھو یا دے ہیں اپنی اگر گیتی سراسر باد گیرت اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ مقبلہ ہرگز میں گیرت اگر زمین کو ساری ساری زمین کو آگ پکڑ لے اس کو زمین پچی پکڑ لے ان تو ساری زمین کو اگر سخت ہلاک کو پکڑ لیں چھا جائے اس پر تب بھی جائے اللہ کے مقبول بندوں کا جو چراغ ہے وہ بجھتا نہیں ہے تھی سراسر بادگیرت چراغ مقبلہ ہرگز خان صاحب وغیرہ علمات جانتے ہیں باقی لوگوں کو شاید تعارف نہیں ہوگا ان سے تو جو تقریر وہ کھڑے ہوتے تھے شاہ کے وقت تا، صبح کی نماز تک تقریر کرتے تھے اور دیواروں کو توڑتے تھے چھتوں کو اڑاتے تھے ایسے تو ہیل کو بیان کرتے تھے ہوتے کہ مسئلہ ہے حیات نبی کے مسئلہ اس کے قائل نہیں تھے آج. اور ایسے سب دال والے آدمی تھے کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا تھا تو بڑے اللہ کے تعلق تھے مولانا ہے صاحب رحمت اللہ علیہ دوبند والا کی بڑی گدی تھینپور کی خانقاہ کنیا شریف کی خانقاہ دن پور کی خانخواہ برچنڈی اور جو ہے امرود شریف یہ بڑے بڑے ہمارے دربار تھے ہمارے بزرگوں تو برچنڈی سے مولانا بس تیار ہوا ہے کہتے ہیں کی کہ برچنڈی کے خلیفہ صدیق صاحب کے پاس جو میں نے کاغیر ستحدہ میں ذکر اسکار کیے تو اللہ نے سوکل ہار بنایا کہ بادشاہوں سے مروب نہیں ہوتا تھا تو کیا بات ہو رہی تھی کیا بتوانے لگے آیات نبی والا کہتے ہیں راجیت صاحب سے ملا کہتے ہیں میں ملا ان سے اور میں آیا تو ندی کا کائل نہیں تھا اس مسئلے کا پھر حضرت صاحب نے میں سمجھا دیا اور بچوں مار کے روئے تو کیسے سمجھا دیا یہ نہ بتا سکے کیونکہ ان کو الفاظ بنے سمجھایا تھا دل کے نور سے سمجھایا تھا دل کے نور سے نور دل میں آیا تو بات پا لیا کہ ہاں یہ ہے وہ الفاظ اور مانی نہیں چاہیے وہ ایک نور سا ایک حال تھا سے ایک باتمی ہال تھا گہرائی پیدا ہوتی ہیں شوبہ دین کا آنی. اور کتاب کو قدار قاضر کو بیان کر دیا جی اور تدریس کو بیت و تلقیر کو جو ہے تسنیف تعلیم کو سارے شعبے ہو گئے اب یہ عرض کرنے کی بات آپ کی خدمت میں ہے ہر ایک آدمی ہم اور آپ میں سے یہ سمجھے کہ اس کا ذہار میں ہوں داں تک ہمارا ماتھا پریشان یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے میرے حوالے کی ہے لہذا اس کے بعد میں ایک نیت کروں گا اور وہ یہ کہ میں خواہ کتنا گناہ گاروں کتنے گناہ کیوں نہ کرتا ہوں رات کو شراب بھی کر صبح کیوں نہ اٹھتا ہوں یہ بات اپنی جگہ پڑ رہے لیکن دین کا کاتن میں ہوں ابن یوسف کتنے آدمیوں کا قاتل کاتب تعبین کا قاتل کوئی شادی بھی اس نے قتل ہے صحابی شاید نہیں ہاں جی ہاں عبداللہ شادیوں کا بھی قاتل تو ہاں جی کئی سابہ کا اور تعبین کا کتنے سادی قتل کیے توبہ لیکن دین کے بارے میں دینی غیرت تو اس کو اصلاح آئی کہ سندھ میں بحیرہ عرب سے ہمارا گزر رہا تھا سفینہ گزر رہا تھا جو ہمارے تاجر تھے انڈونیشیا میں اور ان پر راجع دائر ہے اس کے ڈاکو نے حملہ کیا اور لوٹ لیا ان کو اور مارو تک گیا لیکن ایک نوجوان اور گھسیٹ رہے تھا اس کے ڈاکو تو اس نے اس وقت آئے اس نے آواز دی تو جب وہ بات ہوئی نا تو جس طرح کپڑا پر بیٹھا اور اسی پر کھڑا ہوا اس کے ساتھ لبے کیا افتی لبتی لبے یا افتی ہے میری بیٹی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں ہاضر ہوں, میں ہوں میری بہن میں حاضر ہوں اور بس بارہ ہزار کے بھیجا محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور پورے سندھ کو اولٹ پلٹ کے مسکان پاکستہ بلا کے پتہ کر کے تھوڑا سا دینی غیرتھی اتنے فاسک ساجر آدمی کے اندر بھی دین کی غیرتھی کی جنگ ہے اور سات دنوں کا آگے اب میری جن سختی کا کیس پیش ہوا کس نے شراب پی نے کہا کہ اس کو پکڑ کر جلد میں ڈال دیا بیڑیاں پہنا کڑی لگائی جلد میں ڈال دی اب دوسرے دن لشکر میدان میں سفارا ہوا سفارا ہوا اور جو آواز آئی اناروں کی اور تلوار کی جنکار ہوئی آج داش رنگ سکھواؤں آپ جو دا دے. ہونے نہیں دو جہاد میں تلوار کی ڈنکار کو یہ جس ڈنکار والا میوزک موسیق، یہ موسیقی کسی جگہ نہیں اور اس کا فرق کو پر کسی جگہ بدل جاتا تو انہوں نے اور میں یہ سختی رضے یہ برتاد ہوئے وہ جو انہوں نے شاید کی ہے یہ آزم گڑھ والوں نے اس پر رضی اللہ طرح جلاتی آزم گڑھ والوں نے جو شاعری کی ہے وہ صحابہ کی جو حیات اس میں وہ شاعر بھی تھے انہوں نے فراق کے درد کے شار پڑھے تو ساتھ میں وکاس دیکھا کہ بیوی بی سلام اللہ جلات میں گزری تو انہوں نے سہاج نے کہا اے بی بی خدا کے لیے مجھے اس سے نکال دے اور وہ گھوڑا مجھے دے دیں اور اگر میں میدان سے زندہ بچ گیا تو میں خود آ کر زنجیرے پہنوں گا اور میں سیاح کے لیے اپنے آپ پیش کروں گا اور اگر میں شہید ہو گیا تو صحیح ختم ہو جائے گا ڈر سے کہ انہوں نے یہ بات کہ وہ عورت کا دل متر ہوا نکالا بائن اصلاح دیا اور سات دن وکاس دلّا گھوڑا دیا گھوڑا دیا ساتا اوپر جو آپریشن ٹاور ہے اس پر اونچی جگہ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے جنگ کا معائنا کر رہے ہیں اور انہیں دیکھا کا گوڑا ہے میرا اور آدمی ابو بجن سکتی اور اس کو میں خود اس پہ ڈال کے آیا ہوں جیل میں وہ ایسا حملہ کرتا ہے کہ سفوں کو چیرتا ہے درد ہوتا ہے سکتا ہے کسی کی جگل میں کوئی خرچتا نازل ہوا ہو اور وہ لڑ رہا یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہوئی میدان ختم ہوا تو واپس آ کر انہوں نے جو اپنے آپ کو اس کو میں اندر کر دیا تو ساتھ میں وکاس جلد نایت نے اپنی بیوی سے کہا کے علاوہ اس جنگ میں اور عجیب و غریب واقعات کے میں نے ایک دیکھا ہے عجیب فرشتے پر لڑتے دیکھا ہے کہ شکل میں امیجن شکتی پر تھا اور گھوڑا میرا تھا وہ ایسا لڑا ہے چند نے کہا کہ وہ اصل میں امید شکتی تھا اور اس نے مجھ سے اجازت لے کر کیا تھا تو شراب تو پی سکتا ہے لیکن دین کی غیرت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے اس بات کی وصیت میں کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس دین کی غیرت والا اس کی خدمت والا بنا کر کھڑا کر اور ہر روز میرا اور آپ کا جو گزرے کہ میری اور آر کی وجہ سے دین کے ان چھ شبوں میں کوئی بڑھوتری ہوئی ہوئی ہے سارا دن فکر کرے آدمی اور غور کرے اور ہر ایک آدمی سے ملے اس نیت کے ساتھ اٹھے بیٹھے چلے پھرے اور اس بات کی فکر بھی ہو کہ دین کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام کرنے کے کی شو بنے کیسے ترقی ہوگا کیسے آگے پڑے سبحان اللہ اور پھر تو زندگی کی برکت بیٹھ تو کیسے برکتیں آتی ہیں زندگی میں ایک ساتھی آئے کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ میں خرچ ہزار تو کرتا دیتا ہوں تیرے کہنا پر جینے کے مختلف کاموں میں لیکن وہ میں لگتا تھا اس کے بعد مال بہت زیادہ ہوتا ہے میرے کاروبار بہت ترقی آتی ہے تو میری دیے تو خراب تو نہیں ہوتی ہے بازردار مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب دین کے بڑھوتری کے لیے آدمی کا مال لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں مال کا بڑھنا جو ہے یہ تو ایسے آتا ہے اسے بھینس کے ساتھ اس کا گوبر ہوتا ہے وہ تو آتا ہی ہے یہ کرتب بھی آتا ہے نہ کرتب بھی آتا ہے تو نیت اللہ گردہ گردا کی کیے سر اور ویسے آ جائے کہ مال زیادہ ہو رہا ہے اس کو اللہ کو اللہ معاف کرتا ہے وسطے کو معاف کیا جاتا ہے وسفو ساسی کتنی ہوتی ہے تو اس بات کو نہ دیکھا کر ٹھیک ہے تو اس کی نیت کریں سارے سر اپنی ذات سے عمل کرنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے جو گناہ ہم سو رہے ہیں ان سے مایوس نہ ہو کہ میں کسی کام نہیں ہوں کلمی کی دوست اس کے پاس ہے گناہوں کے امبار کیوں نہ لے کر آ رہا ہو جتنی میگی کچھ سو سکتی اس کو کرتا رہا کر وہ کسی وقت اپنا سب دکھا دے گی اور گناہوں کے امباروں کو دھو دلا دے گی اللہ تمہارا الحمد اللہ تبارک و سلام ملکی بإكنام من الله لا إله إلا إلا أحي القيوم الله محفل للمؤمني والمؤمنات ولمسكدين المستبعات والأخياء منهم وللما الله ملصر من نفر جين محمد منهم واخذ المنخذ من جين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم ندر حم هناك ما ربياني صغيرا ربنا هبلنا من الزواجنا وزرياتنا كردائن ويألنا للمتقين يماده الله مرأسال إلا ما أجعل توسالا خبر میں بارش پڑے گئے آپ کے روایت کے لیے محبت کے ساتھ پڑا اللہ ہمارے نافروں کو گزار کر دو اللہ بھر کے زندگی میں صحیح فرما ساتھی خبروں میں آ شامل ہوتے رہے یا اللہ تکا ساتھ بیٹھے ہماری مزارش میں آؤ کی مزارش میں یا اللہ کی جانی والی خدمت کی ان سب کو یا سب سے راضی ہو جائے اگر سب کی دنیا کو دوست فرما دے سب کو مال جان لال کاروبار ملازمت حاجی سے مر کر ڈال دے سب کی پردستی میں دور فرما جائے کی صورت سرو فرما بیمار اور گھروں بیماروں کو شطا نصیب فرمایا ادارے میں نیک خالی فرما بے روزگار کو بندوبت فرمایا ضرورت ہے تعلقات میں ناساکیاں ہوئی ہیں اور گھروں میں آلیہ ہوئی ہیں یا اللہ کو اتفاق میں بدل دے یا اللہ کو محبت میں بدل دے لطف بدل دے یا اللہ پہ فرما دے یا لگے ساتھی سب کی دنیا مرادوں کو یا لطفی جاننے والا ہے یا اللہ ماحول میں آئے یا اللہ ساسبے کے ساتھ آئے یہاں چاہیں گے یا یا اللہ کسی کو کراس یا اللہ کسی کو دنیا مرادوں کو اللہ عالم السلام کے مبارک والے پریشان ہے جن کی مہبت والے خلق والے ہوں یا اللہ یا اللہ دین کو دن دن مال کو یا اللہ میں خطار سے نکال دے اس میں افغانستان میں خلاف السبانی کو محسوس کے قدموں کو جمع غلطوں کا مدد فرما جو لوگ ان کے مقابلے پر کڑے ان کو بعد کچھ فرما کو بتاؤں فرما اللہ بعض جانے والے جائیں تو لکھ بازی کا فیصلہ فرمایا بھار فرما دے یا اللہ پاکستان کے کام کو اپنا خاص نصیب فرما آخر جی نصیب فرما یا الگ الگ بتائے تو فی کا فرما یا کی توفیق عطا فرما یا الگ الگ بتاؤ کی فرما یا کام لے یا الگ نیک لوگوں سارے لوگوں کا آگے لیا یا سالے کا آگے لیا سال لوگوں کو آگے لیا جس کی جو امرادی کے پورا مزنی گڑ منگل کا پارا کھان فرما آخری گڑ منگل کا پڑا فرما وصل الله تعالى على خير خلقه محمد عالي وصحابي جمعين ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر